المتواً اوتون سی وین الب کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں تی اور شیتان پر ایمان لاتے ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں کفر کافروں کے متعلق ہا ادامدین آ منو کہ کافر لوگ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں یہ یہودی تھے اور عیسائی جو کفار مکہ کے پاس گئے اور کہا ہم مدینے کے پاس رہتے ہیں اسلامی ریاست سے ہمیں خطرہ ہے اور مسلمان تمہارے بھی دشمن ہیں تو آؤ ہم تینوں مل کر پیکٹ کر لیتے ہیں ہم تینوں مل کر معاہدہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے تو کفار مکہ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو تم پر اعتبار نہیں ہیں. تم بھی اہل کتاب ہو وہ بھی اہل کتاب ہے مطلب یہ کہ تم پر توریت اور انجیل کا نزول ہوا ان تو قرآن کا نزول ہوا مسلمانوں پر مسلمان توریت اور انجیل کو مانتے ہیں موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ تم ہمارے پاس جو سازش کرنے کے لیے آئے ہو تو وہ یہودی اور عیسائی کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے تو کافروں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یہودی صحیح مذہب ہے مسلمان بھی غلط ہیں اور کفار بھی غلط ہیں لیکن یہ بتا دو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار زیادہ صحیح ہیں یا مسلمان زیادہ صحیح ہیں تو وہ کہنے لگے مسلمان تو بالکل غلط راستے پر ہیں کفار مکہ جو ہیں ان سے بہتر راستے پر ہیں پھر کہا یہ بتاؤ کہ یہ بت پر سجدہ کرنا کیسا ہے تو انہوں نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے سارے یہودی بت کے سامنے سجے میں گر گئے اللہ ہم بھی ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں قرآن مجید فقان مذمت فرمائی کہ یہ حضور کے بغض میں مبتلا ہو کر یہ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کافروں کو راگ ہدایت پر کہنے لگے الا الذین یہ وہی لوگ ہیں لعنهم اللہ جن پر اللہ نے لانت فرمائی اور جس پر اللہ تعالی لانت فرمائے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جہاں بھی قرآن و حدیث میں یہ آتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے ظالموں پر خدا کی لانت ہے لانت کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں اللہ تعالی ہمیں غضب سے محفوظ فرمائے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں حکومت اور نبوت ہمارا حق ہے ہم بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کی حکومت اور نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے اور خصوصاً عرب لوگ یہ ہمارے غلام ہیں ہم اربوں کی غلامی اختیار نہیں کریں گے اس پر یہ آئےت گریما نازل ہوئی اشاد فرمایا ام لہم من الملکی. کیا ان یہودیوں کے اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے کہ وہ اس حصے کے مالک ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی دینا چاہے اور یہ نہ چاہے تو انہیں نہ ملے گا تو یہ اللہ کی سلطنت کے مالک نہیں ہے فعیز اللہ <سَنَقِغَو> اور اگر یہ کسی چیز کے مالک ہوتے تو یہ ایسے کنجوس ہیں ایسے بخیل ہیں فعیز اللہ نقی پھر اس وقت تو وہ کسی انسان کو ایک ذرہ بھی نہ دیتے ان کا بس چلتا تو کسی کو ایک پائی بھی حاصل نہ کرنے دیتے ام یادون ناسا یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں علاما اس چیز پر اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی حسد کی برائی بیان ہوئی حقیقت یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ نعمت پر جلتا ہے اگر ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں تو حسد کرنے والا اس نعمت پر جلتا ہے جو اللہ نے دوسرے کو عطا کی ہے اور جلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت مجھے نہیں ملی اسے ملی تو اگر اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے فقط آ تئینہ اعلی اباہی ملکما شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت ہارون حضرت عیسیٰ حضرت داؤد حضرت سلیمان حضرت ذکری حضرت یاحیہ اس کے علاوہ ہزاروں ابیا ہیں انہیں اللہ تعالی نے کتاب حکمت عطا فرمائی مُلْقًا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی سلطنت عطا فرمائی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت ملی حضرت داؤد علیہ السلات والسلام بھی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بات یہ بیان کی جا رہی ہے اے یہودیوں جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کو مقام و مرتبہ دیا اسی رب نے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو مقام و مرتبہ دیا اب اعتراض کرنا اور حسد کرنا یہ کیا مانا رکھتا ہے فمین بس ان میں سے باز ایمان لائے جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے روفقات اور دیگر یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب تھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ امین ہوں من سود اور ان میں سے کچھ راہ ہدایت سے پھر گئے انہوں نے منہ پھیر لیا وہ ایمان نہ لائے فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ سے مراد قلیل ہیں اور دوسرے کچھ سے مراد قصید ہیں کہ اکثر یہودی اور عیسائی ایمان لے کر نہ آئیں وقفا بجہنم سویغا ان کو عذاب دینے کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے ان الذين كفروا بآياتنا بیشک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا سوف نسلیہم نا قنریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے کلا جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے کلا نبی جگ جب کبھی ان کی کھالیں آگ میں جل کر پک جائیں گی ہم, جلودن ہم انہیں دوسری کھالیں پہنا دیں گے لیذوق العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکھیں ان اللہ كان عزیزا حکیمہ بے اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے جہنم کی ہوناکی کا ذکر ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی کھالیں جہنمیوں کی جل کر پک کر جھڑ جائیں گی اسی لمحے دوسری کھال پیدا ہو جائے گی آپ ذرا سوچیں اگر کسی کے جسم پر آگ لگ جائے اور کھال کا کچھ حصہ جل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر علاج معلضے کے بعد وہ حصہ صحیح ہو جائے پھر جل جائے تو پھر دوبارہ تکلیف ہوگی علماء نے بیان کیا کہ یوں سمجھیے مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک لمحے میں ہزاروں مرتبہ ان کی کھالیں جلیں گی اور ہزاروں مرتبہ پیدا ہو جائیں گے اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کاموں سے بھی محفوظ فرمائے جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ان سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے والذین آمنوں اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل السوالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے جہاں جہنمیوں کا ذکر ہے تو وہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا سند خلو جنات ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے تجریب ان داشتی حل جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی خالدین فیحا ابدا دن ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے انسان دنیا کا بادشاہ بن جائے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں لیکن پھر بھی یہ کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائیں لیکن جنتیوں کو کیسا سکون ہوگا کہ جس نے جنت میں قدم رکھ لیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا کسی قسم کی کوئی فکر کوئی تشویش کوئی ٹینشن جنت میں نہیں ہوگا دنیا میں دنیا کا بادشاہ ہو صدر ہو وزیر اعظم بڑے سے بڑے عہدے پر ہو ساری زندگی گزار لیں لیکن وہ بھی فکر سے اور ٹینشن سے محفوظ نہیں ہوتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان دولت مند ہو لیکن اگر اللہ کی یاد سے دور ہے تو یہ دولت سکون نہیں دیتی سکون اللہ تعالی کی یاد میں ہے اللہ ذکر اللہ کی تتما سن لو دلوں کا چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے لہم فیحا جا ان کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوں گی جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں چاروں طرف سے وہ ماحول جو گناہوں کی طرف بلا رہا ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں صبر کرتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں انہیں یہ سلا دیا جائے گا وَنُدْخِلُهُمْ غِلًنْ اور ہم انہیں لمبے سایوں میں داخل کریں گے سائے اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ حدیث پاک میں مثال سمجھائی گئی کہ کوئی گھوڑا سوار اگر سو سال تک جنتی درخت کے نیچے بالفرض دوڑتا رہے تب بھی وہ جنتی درخت سے باہر نہ ہو سکے اتنے بڑے بڑے جنتی درخت ہوں گے اور ہم انہیں لمبے سایوں میں داخل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا مندی عطا فرمائے جنت عطا فرمائے اور جنت میں لے جانے والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے یامرکم۔ بشک اللہ تعالی تمہیں حکم فرماتا ہے انتو ادل کہ تم امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو جو امانت کا اہل ہے اسے امانت دی جائے ایک تو اس کی یہ معنی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تو وہ امانت میں آپ خیانت نہ کریں اور جو اس کا مالک ہے اسے وہ امانت وقت پر واپس کر دیں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں امانت میں شرعی قاعدہ یہ ہے اگر کسی نے ہزار روپے آپ کو امانتاً رکھوائے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ استعمال کر لیں اور پھر جب وہ مانگنے آئے تو دوسرے ہزار روپے دے دیں اگر ایسا کیا تو آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی ہاں اس کی اجازت ہو تو امانت کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے معنی بھی ہیں بے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں آ کے سپرد کرو تو جسے اللہ تعالی نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو عہدہ دیتا ہے منصب دیتا ہے نوکری پہ لگاتا ہے کوئی افسر ہے جو انٹرویو لیتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ جو اس عہدے کے اور منصب کے اہل ہیں انہیں ہی دے ورنہ کل بروز قیامت وہ خیانت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا تو جو اس کا اہل نہیں اس کو منصب دینے والا اس کے تمام غلط کرتوت کا گناگار ہوگا یہ شرعی مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ جو گفتگو راز میں بیان کی جائے وہ بھی امانت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر اسے دوسرے کو بتا دینا یہ جائز نہیں ہے جب مسلمان کوئی بات کہے اور یہ کہہ دے کہ یہ راز کی بات ہے یا اس کا اسٹائل ایسا ہو یہ محسوس ہو کہ وہ اس بات کو پوشیدہ رکھ کے کہنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو عام کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے کان عطا فرمائے جسم کے اعضا عطا فرمائے مال اولاد عطا فرمائے اب ان میں حق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی نہ کریں آنکھ وہی دیکھے جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کان وہی سنے جس کے سننے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اجازت دی ہے یہ امانت داری ہے اللہ تعالی ہمیں امانت کے اس پورے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پرانے مجید فقان حمید اور دیگر اقامات اور عبادتوں میں بڑی وسعت ہے اس میں اگر گہرائی کی جائے اور سوچا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے اشاد فرمایا وہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اس آیت کریمہ میں حکام بھی مراد ہیں کہ حکم جب فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے عدالت کورٹ کا جج بھی مراد ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے لیکن یہ آیت کریمہ بھی بڑی وسیع معنی رکھتی ہے ہر شخص جسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہو اس پر لازم ہے کہ وہ معاملات میں انصاف سے فیصلہ کرے مثلا باپ ہے تو اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے اگر استاد ہے تو اپنے شاگردوں کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کا فیصلہ کرے اسی طرح ہر ہر معاملے میں اور اس معاملے میں جب فیصلہ کریں تو یہ نہ دیکھا جائے کہ مجھے کون عزیز ہے مجھے کون محبوب ہے اور یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ کون میرا قریبی ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ حق پر کون ہے اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے ان لوہ نیا بے شک اللہ تعالی تمہیں بہت ہی پیاری نصیحت فرماتا ہے یہ کتنی پیاری باتیں ہیں ہے کوئی اس نصیحت پر عمل کرنے والا ان اللہ کان عام بسی بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے تمہارے کلام کو سن بھی رہا ہے تمہارے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہی جب تصور قائم ہو جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق اور مالک دیکھ رہا ہے جو گرفت کرنے پر قادر ہے ساری نعمتیں اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں وہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے ناراض ہو کر لینا چاہے تو کوئی لینے سے نہیں روک سکتا دنیا کے لوگ جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں یہ نہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کی تصور قائم ہو جائے ہر اتوار کو اثر تا مغرب ختم قادریہ شریف بہر شریف مسجد میں ہوتا ہے اور خواتین کے لیے ہر ہفتے کے دن دوپہر سوا دو بجے سے لے کر ساڑھے چار بجے تک شہزادہ لان جیل چورنگی کے پاس ختم قادری شریف ہوتا ہے ختم قادری شریف کے اختتام پر اللہ تعالی کے مبارک ناموں کا ورد ہم کرنے کے بعد جب اس ورد کو دوہراتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ روحانی منظر ہوتا ہے کہ اپ خود اس کی روحانیت انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ ان اللہ کان سمیع امسیعو بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والوں اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو وا اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو وا اولی الامر منکم اور تم میں سے جو حاکم میں وقت ہیں ان کی فرما برداری کروں یہاں پر مفسرین نے بڑا طویل کلام کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازمی ہے اور جو الیل امر ہیں یعنی حاکم میں وقت ہیں ان کے قوانین اور ان کے حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو تو ان کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے اور اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف ہو تو پھر شریعت کی بات مانیں گے حاکم وقت کے قانون کی پرواہ نہیں کریں گے عشایت کریمہ کے تحت مفسرین نے اور محدسین نے اور علماء فقہ نے اس پر کلام کیا کہ بغیر شرعی اجازت کے قانون کو توڑنا جائز نہیں ہے جس اسلامی ملک میں ہم رہتے ہوں اگر وہ قانون شریعت کے خلاف نہیں تو اس قانون کی پابندی مسلمانوں پر لازمی ہے ہاں جو قانون شریعت کے خلاف ہوگا مسلمان اس کی پابندی نہیں کریں گے تو بعض لوگ بلا وجہ سگنل توڑتے ہیں ون وے توڑتے ہیں انہیں اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے کہ ون کا قانون ہے یا سگنل کا قانون ہے یہ قانون شریعت کے خلاف نہیں ہے تو چاہے رات کا وقت ہو چاہے ٹرافک بند ہو اگر سگنل کو توڑا جائے تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ویسے بھی شرعی طور پر جائز بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے فعن تنازعات پھر اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور کوئی یہ کہے کہ میں حق پر ہوں دوسرا کہ میں حق پر ہوں تو فیصلہ کون کرے گا شد فرمایا کن تم تو پس تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس معاملے کے لیے رجوع کرو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو کوئی بھی جھگڑا ہو قرآن کو دیکھیں قرآن پاک کو دیکھیں احادیث طیبہ کو دیکھیں شریعت کو ملوز رکھ کر فیصلہ کیا جائے ذالک کا یہ سب سے بہتر ہے وہ احسن و اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے